ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر یہ لوگ ہرہ ہر تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور میں بنی امر بن اوف کی آبادی میں قیام فرمایا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آگئی اور ابو بکر رضی اللہ انہوں نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد کبا میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ انہوں کے ہاں قیام فرمایا اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سات بن خیسمہ رضی اللہ انہوں کے مکان پر قیام فرمایا وہاں آپ نے چار دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبا میں دو رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین روز ٹھہرے اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو عدا کیا۔ پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمیلے۔ انہوں نے قلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوے دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے نے اپنے ننحال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجوایا. وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے نے ان کی معایت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا آپ بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے وہیں بتن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں سو آدمی شریک تھے جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے گھر اور گلی کوچے ہم دو تسبیح سے گونج رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے ہم لوگ حاضر ہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں ہم سب سازو سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے جواب میں آپ فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی ایسے میں سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے اس پر آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. ادھر سید دینا اسد بن زرارہ رضی اللہ انہوں نے آ کر اونٹنی کی نکل پکڑ لی چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی سحی بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ فوراں بول اٹھے اے اللہ کے رسول میرا یہ دیکھیے یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے اللہ برکت دے اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن ہارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحب سیدہ ام کلثم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ سودا ام ایمن اور سیدنا نا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے ان کے ہمراہ سیدنا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ رومان سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے